کیونکہ عرب میں محاورات عرب میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ورنہ سیر کا لفظ تو سیر ہے لیکن جب عربی میں اسرا کا لفظ سیر کے معنی میں معنی یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں یا رات کے کسی حصے میں جو سفر کیا جائے اس پر سیر کا اطلاق اسی طرح پورے پرانے مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسراء ملے گا جیسے یہاں پر میں اسرا لبھا نندی لسجد مسجد اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوت علیہ السلام کو بصری بلک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 ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ رہے ہیں کہ جب اس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گرا ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہنا کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں ستاروں کی مانند ہیں ایہم تم, تم, تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ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 وہ بھی لوگ موجود ہیں اس حدیث پر بھی عمل ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نیو بھی فرمایا تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں یہ تو وسعت تھی دین میں آسانی تھی دین میں، دین میں میں جس کو جو بات پہنچ گئی تھی الحمدللہ للہ اصول کی بات تو ہے نہیں پر وہی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں لڑائی کا کیا ضرورت یہ تو بڑی پراخ دلی والی بولیں کہ افسوس بد ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہے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 میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام دین اسلام میں آمین جو ہے بسر بھی ہے بلجہار بھی ہے یعنی آمین ایستا کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے لیکن آمین بھی شر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے اس لیے میں ان دونوں کو سزا دیتا تو اصل بات ٹھیک تھی حالانکہ وہ کافر تھا انگریز نے کہا بھی آمین بلجہار آمین بھی تو ہے لیکن آمین بھی شر کہاں سے نکل آدمی آمین پہ آگے لڑائی شروع کر دے لڑنا شروع تم نے کیوں زور سے کی کہ تم نے کیوں نہیں کہی اسی طرح میں راج کے مسئلے میں بھی یاد رکھے ہمیشہ کہ اس میں بھی دو کال ہیں جو بڑے بڑے کول ہیں اور دونوں طرف صحابہ ہیں دونوں طرف تعبین ہیں دونوں طرف ایم آئے محدسین ہیں ایم آئے متحدین ہیں اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیں ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا خاتمہ ٹھیک ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بنا دیں وہ بس سارا دن پر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کیوں تو اس لیے ایک بات کو سمجھ حالانکہ دیکھیں پہلے کتنا رواداری تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ یا رہے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 تو سارے جن آپ دوڑتے ہوا ہے ان نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا آپ نے کیا کیا ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفتین کرو آمین کا حضور سے اور آج آپ نے آمین بھی چھوڑ دی رفتین بھی چھوڑ دی اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں یہ کیا ہو گیا نے فرمائے استا ہے صاحب تم انصاحب حاضر قبر اس قبر والے بندے سے مجھے حیا کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو لہٰذا اگر آج میں اس کے کال پہ عمل کر تو کیا ہو جائے اگر اس کے بعد بھی تو سے رسول اللہ وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو رسول عدی سے کہہ رہا ہے. صرف و تفہیم کا فرق ہے نا کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس نے کے معنی کو یوں تو افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے چار آدمی ہم بیٹھے ایک عبارت کا ترجمہ کریں لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لکھ کر کسی کو دے دیں اس کو کہیں گے کہ جی اس کی تجریح کرو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 نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لانتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹکرا د یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا میرے نزدیک دوسرا قول راجیہ ہے لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہہ دے کہ وہ غلط تھے اور وہ نوزے کے قسائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ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 اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اسرا بھی اور میراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسود کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا یہ خواب نہیں آپ اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب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 تو لفظ ہے رویا رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ قرآن میں لفظ ہے رویا جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رائے تو عہدہ شرا گو بن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 ی طرح اپنا سیدا اسماعیل علیہ السلام اور سید ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں اور اس وقت اپنے اپنے بیٹے بھائی آسانی سے خاموش تو رہو نا بات کرنا بھی ضروری ہے پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل دی قرآن پڑھا جا رہا ہے مسجد ہے ہم خاموش رہنے اور باتوں کا شوق ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات کرتے رہے کسی نے آپ کو منع نہیں کرنا آپ تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلی سلاد والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا انی المنام قرآن میں انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا ابا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں تم کر رہا ہوں اب اس کی تعبیر تمہاری رضا مندی کے بغیر تو ممکن نہیں تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں بارہ میرا خواب تو وہاں بھی نفظ رویا ہے ارا ہے جس کا مادہ روحیا سے ایک ہے وہ مانا خواب ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وماج الروی الدی ارے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 ما قام اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں کال امی ابد اللہ آتا سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھو سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کہ جہاں جہاں نفظ ابد و اب صحاب ابدو اور اسی طرح عباد المکر اور اسی طرح انی عبد اللہ اللہ نے میرے مدنی کو فرما ان لما کا ماں ابد اللہ الى دھی ما اوا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 بالکل بہ سلامتی ہے ہوش و حواس تشریف لے گئے اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا عبد ہی لئی ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب رات میں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 تو جب قبروں نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی کاپ میں تو یہ چیز مشکل ہوتی نہیں مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا صدر رات میں کیسے طے کر لیا کیسے فیت المقدس پہنچ گئے پاپ میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دس سے فرمائیں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 تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے بی بی عائشہ سچ کہتی ہیں اور سیدینا معاویہ نے جو حدیث بھی آن فرمائی وہ بھی سچ کہتے ہیں کیونکہ نہ بی بی عائشہ جھوٹ بول سکتی ہے نہ سید معاویہ جھوٹ بول سکتی وہ بھی دونوں سچے ہیں کیا مطلب ان نے کہا پہلے یہ دیکھو کہ بی بی عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں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 اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام میں اس وقت تشریف لائے جب مکہ فتح ہو گیا یعنی ہجرت کے بعد پھر حضور واپس آئے کافروں نے روک دیا پھر امریک سے واپس تشریف لے گئے پھر امرت القضاء میں آئے یعنی کوئی دس سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا اور مہراج ہوتا ہے ہجرت سے قبل تو اس بات کا پتہ حضرت معاویہ کو کیسے ہو سکتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں معلوم وہ بھی کسی اور میں کی بات ہے کیونکہ حضور کو ایک نہیں ہوا بلکہ متعدد ہوئے لیکن وہ جو باب کے وجود مسعود کے ساتھ میں ہے وہ ایک ہے باقی تو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عالم کتنے دفعہ میں راج ہوئے کتنے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی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 نبی کا واہ غلط ہو نہیں سکتا نبی کے تو بھائی کا بھی نہیں وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں پائی گا ان کی ایک دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں ہے سیدیا بھی سچے ہیں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 جسے ہرکل کہا جاتا ہے جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرک کیسر جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون اسی طرح ہبشے کے بادشاہوں کو نجاشی فارس کے بادشاہوں کو کسرا یہ لقب جیسے امبراتور عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے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 آپ دیکھ رہے ہیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا میں تو نہیں جانتا ان کی یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ جا کے کھولی جائے بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے کوئی ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا پھر آپریشن تھیٹر ہے موت ہے اسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا ہے اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نوزب باللہ کسی گناہ کا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 پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا ایک اصولی سی تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب بہیا کل خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قیسر الروم والسلام من عراق الدا اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ لکھیں پھر اپنا نام تاکہ کھولنے والے کو فورم پتا لگے بھیجا ہے وہ آخری صفحے تک نہ اپنا میں مبت رہے کہ پتہ نہیں کس کا شاید دیکھو نیچے دیکھو اچھا پڑھوں کے نیچے دیکھوں اور چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے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 اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے اس بات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد الرس اللہ یہاں تشریف آئے کہا تم کیسے جانتے عالم تھا میں نے آئی نہ میں نے آئی نہ کیا نا محمد الصلی اللہ علیہ وسلم اکادم اس نے کہا بادشاہ سلامت دراز نہ ہوں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 میں تو ان کا غلام بن جاؤں بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیب میں شور ہو گیا سمجھا بادشاہ تو تو گیا گیا بادشاہ تو ہاتھ سے کہا یہ کیا ہے جی آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیشا کو آپ چھوڑے بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پرائے سارے مخالف ہو گئے تو بادشاہ سمجھدار تھا کیا کر رہے ہو میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو